mm -hmm. چیزاں وضاحت کر کے جناب تو اجازت چاہوں گا دو چیزوں لوگوں لگتا ہے اور جڑے مکالتے پانے لوگ نے وہ شہالت یا شرارت دی بنا دے اینا دو چیزوں پہ ایک عبادت ایک اتاطن سے کے کھولنا عبادت کی اور اطاعت کی پرانے پاک دے اندر عبادت دے متعلق آیا ہے کہ اللہ تو شعا کسی کرو اطاعت دے متعلق آیا اللہ تعالی دی کرو رسول کرو امر من کم اپنے امر دی کرو اپنے امر والیا تو عبادت اور وچ کی فرق ہے نا دی حقیقت کی آپس فرق کی عبادت ہے ایسی تعظیم کسے, کسی کی ایسی تعظیم کرنا جس کے اندر جس تعظیم کے ساتھ عقیدہ ہوئے اس دے بارے خدا دا یا خدا دے برابر درابر جنہ چاہ خدا یا خدا دے برابر سمجھن دا عقیدہ نہ گا چیر جس درجے دی تاظیم کرو عبادت نہیں بن خدا سمجھنا خدا دے برابر سمجھنا خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ ان جس کی تازیم کردہ پیا بندہ اس تمام چیزاں چی، تمام باتیں چھے ایک بات دن اس بے پرواہ بے نیاز سمجھے کسے دا محتاج نہ سمجھے لئے وہ دا محتاج نہیں بے انہوں خدا سمجھ رہا یا خدا, دے برابر سمجھ رہا کیونکہ ایک ایک خدا ہی ہوں ہر کسی تو بے پرواہ بے نیازی ہی دی شان ہر کسی تو بے نیاز باقی ہر کوئی اگر کسی ایک مخلوق تو بے پرواہ ہوئے گا تو کسی مخلوق کا محتاج ضرور جی کسی مخلوق کا محتاج نہیں تو خالق کا ہر کوئی ضرور محتاج اللہ! اللہ! خود پیدا ہونے جو محتاج ہیں. اور تو پیدا ہونے دنال دوسرے ضروریات بھی ہیں تو بے پرواہ مستغنی بذات جس کو مستغنی بذات غیر محتاج مستقل بذات بے نیاز بے پرواہ کسی دا محتاج نہ ہونا یہ ہون دا خدا دا مطلب سمجھ لگی جنا چیر ہوقید دل دلج نہیں گا سجدہ بھی کر لے نہ کسی نشرک نہیں بن سکتا عبادت نہیں ہو سکتی شرک نہیں گا عقدے تو بغیر شرک نہیں ہو سکتا کیونکہ انہیں خدا نہیں من جا اگر اس نظریے تو بغیر اس بغیر سجدہ بھی کر لو نا تو مشرک نہیں ہو سکتا ساری شریعت متارا دن گناگار ہو سکتا ہے اللہ تعالی تو علاوہ کسی ہو سجدا کر مشرک نہیں ہو سکتا کیوں اگر خالی سجدہ اس عقیدے تو بغیر ہو نظریے تو بغیر, بغیر سجدہ ہو جائے جا یعنی کیا مطلب کہ وہ پھر عبادت ہون شرک کیا جائے لازم آئے گا کہ اللہ کلا معبود نہ ہوزرت آدم عل اسلامی وہ معبود ہون پچھے حضرت یوسف علیہ السلام بھی مابو اندر سجدے جائز رکھے گئے سن جنہ جنہ سجدے جان سجد وہ سارے معبود بن گئے حضرت آدم علیہ السلام اسلام سجدہ تو پہلے دن اللہ تعالی نے کرایا انسان پہلے انسان خلیفہ خدا بندی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام واسطے حکم ادا فرشتہ نے نجد اگر سجدے مابو مطلب یہ جی مطلب نکلیا لا اس اسلے دا کلمہ نہ رہا اس لیے اللہ اللہ بھی معبود ہو گیا حضرت آدم بھی معبود ہو گیا میری گل ہی اللہ سبحانہ کیا س... اللہ تعالی دے نال دا کو معبود ہو اللہ تعالیٰ نال کو معبود ہو سکتا ہے نہیں, نہیں, جس لئے پھر... پھر لا الہ... لا الہ الا اللہ ایک واحد کلما ہے توفید ایسا ہے ہر دور سبحان, سبحان, سبحان اللہ اگلے جملہ بدل سکتا ہے نبیا بدل آدم سفی اللہ مورسا کلیم اللہ, قادم صفی اللہ. سبحان اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ للہ فرق نہیں آ ہے کسے نبی دی شریعت نہیں آیا سبحان اللہ اسے واسطے نے تمام انبیاء عقیدے آکام چکے مختلف ہوں یعنی شرائع شرائے ان مختلف ہو سکتی ہیں لیکن عقیدے اتفاق ہونا نبیاں جی اقیدے چتفاق تو یہ مطلب یہ نکلے لا لا یہ گنیا تو توحید تمام نبی متفق کے نہیں ہو سا کوئی شرک اور کفر ایک لمبے بھر کے لیے اس کی اجازت کسی شریعت میں نہیں ہوئی <سلام> یہ ای ایسی لانتی چیز ہے ہمیشہ اللہ تعالی اور یہ ممکن ہی نہیں شرک اور کفر جڑا ہے نا شرک اور کوفر یہ ممکن ہی نہیں یہ اللہ, اللہ تبارک و تعالی دا شریک جاوے جا تے حکم شریق من شریق من شرکت ہو نہیں سکتی کیوں شرکت اس لیے ہوا بےچارا محتاج ہوں مخلوق تے ساری خال اللہ تعالیٰ دی محتاج ہے جسے محتاج ہے تو یہ بے پرواہ کیون کرے شرک جڑا نا حقیقت محال بن سکتا جہاں لوگ اللہ تعالیٰ دا شریک او بابا وہم خیال حقیقت حصے دار ہے کوئی کہہ سکتا میں حصے دار شریق حصے دار آن تو شریک ہے یار میرا شریک ہے سا شریک ہے کوئی کسی دے بولن لگے نہ تو شریک شریف تو تڑی پان لگے تو مطلب روب چاڑ لگے تو اگلے اچھا چل ہے میں وستا بیٹھا میں شریف ہاں تیرا خبردار حصہ پہ تھوڑا ہوتا ہسے دار جا شریف اور حصے دار کیوں اگلے مطلب مقابلے چ ان پتا ہے جو میرے جو میرے کو میں مشال دینا کوئی شریق شریقی وراثت شرکت ہوتی شریق ہوں اللہ تعالیٰ کیونکہ شریق اتنے صحیح بولیا جا سلے لفظ بولیا بولے رہا کسی کا والد فوت ہو جاتا کسی کا کوئی رشتے دار فوت ہو جا جے وارس بنتے ہیں نا وہ گورس بنا جس بن گئے سے شریک نے کیوں سے شریک نہیں کہ ہر کسے دا جنہ جن شریت کے متعارج ہسا ہے وہ ہر حصے دار دوسرے تو لین دوسرے تو لین یعنی دوسرے دے اختیار اور مرضی نہیں لین اختیار اور مرضی چ نہیں یعنی کی مطلب کہ دوسرا انہوں پاوے دے وے حصہ پہ نہ دے, او دے اختیار حصہ یہ حصہ جڑا بنیا شریعت وہ اللہ ولو بنیا حصے اختیار چ نہیں وہ مرضی نہیں کہ او اگر تے حصہ ہے نہ تے حصہ نہیں نہ دے گا تو فرض بنتا نہیں دے گا تو ظالم شمار ہو جائے حصہ دا پکا ہے حصہ وہ مرضی اور اختیار دار دا حصہ حصے دار دوقف دے دے نہیں دختیار نہیں, نہیں بلا اختیار ہے وہ حصے دار کی مرضی شریق یہ نہیں کیا آکیے مرضی اگر ہے تو حصہ یہ ہے ورنہ نہیں نہ وہ لکھ اندر سڑتا رہے پہ رہے تو یہ ارادہ کرے مائنڈ نہیں دینا. حصہ شریعت شریت مقرر ہے تو یہ مطلب یہ نکلیا کہ ہر شریق جو دا ہے وہ دوسرے دا احسان مند نہیں ہوں کیوں کہ وہ حصہ دوسرے کے قدرت اور اختیار چاہیے تو یہ مطلب یہ نکلا بنے دا جدا کچھ ہووے تو کسے دوسرے دا دتا نہ ہووے اس دوسرے دے قدرت اور اختیار اچ نہ ہووے کیا بات دار بندا ہے اگر فرض کرو ایک بھرا جڑا ہے او زندگی اچ اچھا یا مرن لگے او کہندا ہے بھائی اے سارا مال متیں دیتا تینوں ہما کر دینوں خدا واسطے تین دے دیں دے دن جاس مال لیا اس مالی برا حصے دار بائی دین دا کہہ سکتے کیوں اگر حصے دار وہ دحتاج نہ ہوں او نہ دے, دے تو سارا مال لے سکتا پا کا مال وہ بھائی بھائی کو مال ہو. भाई का माल जड़ा है वह दूसरे भाई की मिलकत दे नहीं देशा भारे। देशा भारे। देशा। वो अगर मंगे धक्के आखना पर चपेड़ खाएगा मेरा तू तू कौन जे ये देगा तो यदि मेहरबानी समझी जाएगी भाई ने भाई ने देा गुट थोड़ा दे अदा दे जिना मर्जी दे मालिक उसका اے اختیار رکھتا وہ اختار نہیں رکھتا یہ سانے حصہ نہیں اپنا, اپنا جسے بھائی کسی مرن والے کا حصہ پہ اسلے حصے دار تو شریک ہوں کیونکہ وہ حصہ ہے ہوں ہر ایک کا گل یار ایک بندہ مردہ ہے جہاں وارس پیچھوں ہوتے نے وہ ہوں ایک ہر وارث جہا ہے وہ حصہ جا بنتا ہے خدا تعالی طرفوں طرف حق رکھا گیا ہے وہ تو دے اختیار حصہ دار وہ ترفے جو مرضی کرے وہ حصہ شریعت دا جڑا ہے نہیں دے گا تو ظالم شمار ہوگا نہیں لیکن جہاں تال مل کے چ پیا پائی اگر نہیں تا جا مال ہے مرن بھی نہیں گل کرنے ہوں ہوں تک کرنے جڑا تا مال ہے اگر تھی نہیں دو گے اپنے خود تو مختار ہو جس وقت کوئی مالک اپنی شہ کسی دس وقت شرکت نہیں ہوں لین آئے سارا ہی دیش کیونکہ انہیں احسان کیا جسے حق بنیا بنایا ہوں تو پھر بندہ ہے. حق اپنا اسلے ان آکے کہ میاں اے شریق یا حصے دار کیونکہ پھر او اگلے دے قدرت اختیار چ نہیں مرضی نہیں حصہ جہاں مقرر ہے کاغذات کرنے جس سے بندہ مرد ہے جو حصہ مقرر ہوٹواں حصہ چوتھا حصہ نسو حصہ سو سے چھٹواں حصہ جنسے او سارا اپنے اپنے نام خدا تالا کسے دے اختیار لہذا ایک حصے دار اپنا سی ہوتا اپنا ہی مطلب یہ نکلیا کہ جا حصے دار ہے گا سمجھا جی وہ دار دوتے کوئی احسان نہیں ہے تھوڑا حصہ اٹھویں حصہ تھوڑا گا چوتھا حصہ اس کو زیادہ گا ادھا حصہ اس تو زیادہ ہوگا حصے زیادہ گھاٹ ہو سکتے ہیں زیادہ گٹ ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایک اپنی تھانک اور اگر کسی ایک کسی کا کمال ہے وہ اگر ایک نو دے چڑتا ہے میں برادری گیر بردری باہر دے چڑتا برادری والے دے چڑھتا ہے وہ احسان سمجھا جائے گا کیوں احسان سمجھا جائے گا اس واسطے کہ انہیں اپنی مرضی اپنے اختیار دیتا ہے اگلا جڑا ہے وہ کچھ حصے دار تھوڑا سی ہوں سونے اللہ لا شریک واحد مالک ساری کا دا. سوال سوال اللہ, سوال اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اگر کوئی کو شریک نہیں کوئی عوضہ شریک نہیں کوئی حصہ دار نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا ذاتی مل کے ہے میری ذاتی مل کے میں اپنا جاتی مالک مل ہوں فلال نیشا جاتی کھانے کسی کی ہے آخ گا اس تو اسے پتہ لگ جا گا جس وہ جان کٹ کے تو تگڑے پوا دگڑے آدھا چھتر مار کے گل آرشے کھولو پھر کدھر کی ذاتی ملکی ہے ذاتی ملک سی ذاتی مالک جہا حقیق کہ وہ اللہ ہوں ذاتی مالک کسے نے کسی کسی نے اس ذات مالک بنایا نہیں وہ اپنے آپ اگے وہ مالک بنا ہوں گل سمجھا جی حصے دار جب ہو دا کوئی نہیں. تو نہ کوئی چھوٹا شریک ہے نہ کوئی نہ کوئی آخا ہے نہ کوئی آخر چوتھا ہے نہ اتے کوئی میں نہ دسویں نہ بھی سو کوئی حصہ نہیں کسی کا سبحان اللہ الملک لا شریک شریق اللہ تمام بادشاہی تیری ہے کوئی اس کا شریک نہیں آج کے موقع پڑھتے نا لاہ مل لبیک لیک لاہ شریک الگ الگ کوئی شریک تیرا نہیں نہ تھوڑے حصے والا نہ بہتے کوئی حصے دار تیرا نہیں ہے شریک مانا کی کرنا حصے دار حصے دار بھابیا بھی پتا نہیں ہوتا بھی شریق کا مانا کی وزاط کوئی بھابی لائی پھر نو حصہ دار شرکت حصے داری شرکت مانا حصے داری اگر اللہ تعالی نو اس نظام حیات سو کا مالک کر دیا دو سو دا ہزار کا لاک دا کسے نو کسی نرلے کا کسی نس مرلے کا دا کسے نو کنے نا یہ ملک ایک جیسے نہیں گا نا ظاہر نظام زندگی ہے ملک ایک جیسے نہیں نو ما مالک آخر بھی گل سمجھی کہہ رہے ہیں مالک مالک مالک مالک لیکن ہر مومی نے سمجھتا ایک ذرے کا بھی کوئی مالک نہیں حقیقت مجاز حقیقت نے کی اللہ مطلب او دا دیتا بنایا مالک ایمان ہر ایک دن چی گل کہ نہیں آ مالک ایک کہہ رہا ہو مربے کا مالک فلانا دو مربے کا فلانا دسان کا مالک فلانا تو وہ بھی کد کیا آئے وہ مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کدی اتنے گسا سنیا جی نہیں کیونکہ لانتی وہابی ہے وہی جو ظاہر نظام جانتا ہے مانتا ہے اور حقیقت کو نہیں مانتا باطنی نظام ایک ظاہری نظام ہے ایک باطنی نظام ہے جس کو روحانی کہتے ہیں ہاں جی جی جسم ظاہر طاقت ملک فرق ہے ایویں باطنی روحانی جہا نظام ہے اس دے اندر طاقت چدرت اختیار چلک اللہ تعالیٰ جدو کسے نو اپنا بنا گل سمجھی وہ کھڑا روحانی خدمت کردہ رب دی, سبحان اللہ دی اللہ یعنی دین سارا روحانی ہے اپنی روح رو جیڑی ہے نفس دے مخالف ہو ہو کے نفس دے خلاف چل چل کے ظاہر تو نظر ہٹا ہے باتن تے نظر رکھ کے رب دی شریعت پابند رہ جنا جن چلتا الادی روح طاقت بخشتا سارا روہاں برابر نہیں میں سارے آئے جسم برابر نہیں جا حکمت نظام نہیں جانتا وہی کرے گا جی جسم سارے برابر نہیں نہیںلائیں فرق نے نہیں. اکلان جسم نے کوئی تگڑا کو کو ہے کوئی ماڑا کو ہے کوئی موٹا کوئی لما ہے کوئی چھوٹا ہے اسی طرح کیا تو آخ گا ظاہری جسم ظاہر جسم جڑی قدرت رکھی رب نے اختیار ہے جی طاقت رکھی ظاہری مالک میں رکھے سارے نے, نے. برابر نے کہہ سکو تو سونے اللہ بہاد لا شریف جلا شان ہوں نے میں جسم برابر جسم دا معاملہ برابر نہیں، یہ میں روح ہمیں برابر نہیں۔ تیرے میری روح جنہاں نفس سے ساری زندگی خدمت کی تھی، میری روح انہاں ایک ہے کہ آپ نے جسم دی خدمت کر سکتی، آپ نے جسم دی چلا سکتی، احلا سکتی ہے یہ وہ باسیست وگاں۔ لیکن کئی ایسیا روح بھی ہو تاقت رکھ دیا کہ ایک م... انہوں کا اپنا جسم کی وہ کہ آسمان ہلا لانا وہ چاہ چند آسمان تو زمین وہ دہن تے سورج پچھا موڑ دو شروع ہوں چیز کا مالک ہے کوئی کن چیز کا مالک ہے رب دے بنایا اسی طرح رب دے بنایا کوئی کنی مالک ہے کوئی کنی مالک ہے کوئی کنی مالک ہے کسی دیا طاقت تصرف جو کچھ ہے وہ زمین پہ چلتا ہے کوئی ایسا بھی ہے جسمان چلا نہیں لگی لیکن جس طرح ظاہری نظام رب کچھ بنایا مالک جس میں طاقت جن رکھی سو اس رکھی کہہ سکتا میری اپنی اسی طرح جو نبیاں ولیاں باتری نظام رات پاک نے وانڈ رکھی اور فرق رکھے نے اور جو کچھ دیتا ہے اتنے بھی کوئی نہیں کہہ ستا نبی ولی کہ میرا اپنا ہی وہ بھی یہ سب وہ ہے ضرور کیوں اگر یہ فرق نہ ہو تھی ابھی کنڈ پچھوں ویکھنے آ رہا ویخ کے وخال دس میرے منہ میرے رکھی نے پچھوں دس کی ہو رہا نہیں نہ دس سکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما نے اپنے رکو سجے سیدے کریا جی پے وہرا پیچھوں تینوں کہو اگر روحانی نظام باطنی نظام نظام فرق کوئی نہیں تیری دید ہزور کی دی برابر کیوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ این اسما میں سما سنتا ہوں جو تم نہیں سنیا اچھا ہوں وہ باطنی نظام وہابی جہا ہے اور سمجھ رکھدہ ہی نہیں فدو یعنی صلاحیت ہی نہیں بےمان شیتان مشلت ہی اٹھا اللہ دا فضل ہوتا ہے تو شیتان ہٹتا ہے تو بندوں ایمان دی دولت نصیب وہ اتے فورن یہ ظاہری مالک آخی جا ہیں ہے کوئی گسا نہیں لگنا ظاہری تصرف کر رہا کوئی گسا نہیں لگنا ہوتا دی تو عید اگ نہیں لگنی جس لیے آخانے نبیا باطنی نظام اتنے اللہ طاقت ہے فلان یہ وہ تصرف وہ بھی رکھتے ہیں اتے سڑکوں جانا لانتی جس جی جی مالک آخر اختیار آ کے نہیں تو دونت ہر جا ادھر جو کچھ وہ بھی تو دتا ہے کسی بھی ضرورت ہے آ کے میں حصے دار یا کون مومے نے جیسا سمجھ رب ربیب رب کا حصے دار کہہ سک سارا سارے کہ اللہ اپنے حبیب سارا کچھ دتا سارے یہ اج تک سچی دسی کسے مسلمان منہ سابت کرے حبیب خدا آپنا بھی کچھ ہے رب کا نہیں اپنا آپ بھی کچھ ہے کچھ ہے کسی دن چنیا جی دا ہویا سارا آپ حصہ حصہ شرکا سابت نہ ہو شرکا سابت نہ ہو شریق سابت نہ ہوا سمجھ نہیں لگی عبادت بھی کیا ہے اون؟ عبادت سجدہ کی تو عبادت ہو گیا دربار ہاتھ لا عبادت ہو گیا تو چمب لے دربار عبادت اتری دیا تینوں نہیں چڑا میں تنا ہونا یہ چاہیے کشمیر شریعت رسول دخل اندازی دن دی بجائے یہ داڑی مچھا مون لین گلر انہوں کا وڈا وہ وڈا ڈھول گل درد پا دھوٹا مج تحت چھوٹا ڈول اسی طرح آخری نکی ٹول کی تک یہ منگتے رہن باہر تو نچتے رہ چاہیے اللہ کے فکیر کے خاطم اللہ کے فکیر فکیران خاطم سے کرم ہوں دوسرے پاس رب نے پتا ہی کٹ بس آپ جو دینا اپنے درویشوں میرے حبیب دا محتاج جنہ بنے گا میرے حبیب کے گلاما جن محتاج خادم بنے گا مٹدا جائے گا آپ ہی فضل کرتے جان حسم خدا سے کر کے تمام مسئلہ آپ اسے عقیدت رہ جائے اس علاوہ سب لانا تیوانا کوئی شہ نہیں لبھتی یا ٹکر لاؤن سے آباں چل جی سال چکر لینا تھی لے لیے ہاں ہوں سمجھا جی ادھر ظاہری نظام عبادت کی ہو عبادت کی عبادت ضروری ہے کہ عقیدہ رکھے کہ اگلا خدا ہے یا خدا دے مطلب برابر کا دا حال دار. دار. دا دا ہی لے ہے اس کو کہتے. <تصف> گل سمجھا جے جی. یا حصہ دار سمجھے مستقل بساس سمجھے کسی بات میں یا شفیع غالب کیا مطلب سفارش منتا ہے دے سفارش کر, پھاڑ کے سارا کچھ کر لانا. اس کو کہتا ہے شفیع غالب ایسا سفارشی جا کوئی سفارشی مومن ایمان نال دسیا جائے کوئی مومن ایسا کیدا ہے کہ نبی ولی سڈے سفارشی نے تو رب تو ڈاڈے نے مغلوب مالک تے رکھ دارے تو سونے رب نے ڈاڈا بھی برابر نہ یا برابر سمجھو یا خدا سمجھو بہیں ہاتھ بن کے کھلو وہ یا ہاتھ چڑ کے اگ خلو رو تا بھی عبادت رکو کرو تا بھی عبادت سجدہ کرو محب محب تا بھی عبادت سمجھ نہیں لگی ہاتھ چلا پھر بھی عبادت جی عقیدہ کڈ دیو سجدہ جو کر لیا سو پچھلیاں شریعت جائز سی کوئی عبادت حرام نہیں سی سی شریت چرام ہوا عبادت نہ سی نہ ہونے اگر کوئی آخ تین سجدہ عبادت اگر عبادت سے حضرت آدم علیہ کی دی نے عبادت کی ہر دور کے کوئی نہیں کہہ سکتا نوزب اللہ کہ حضرت آدم دور چ اللہ حضرت آدم بھی سی وہ کہہ سکتا اگر سجدہ عبادت ہے تو اس وقت عبادت ثابت ہوگی سجدا پکا قرآن تو سابت جا منگافر ہو جائے گا حضرت یوسف علیہ سلام سجدہ کی برا ایک ماں ایک والد نے آخیا کہ میری طرف یعنی کی مطلب جی میں کابے ہے سجد <سؤال> <سؤال> کو سجدہ نہیں ہوتا کابے <سؤال> کی طرف سجتا میں مو اس طرف کرو یہ نہیں فرمانا یہ نہیں فرمانا کہ دل کا سجدا ادھر ہوئے دل دتی دی ادھر نا بلے بھا کا دل ربل رکھنا ہے منہ ادھر دل رکھنا مسجود مسجود مسجود علہ کعبہ مسجود علہ ہے حضرت آدم مسجود ہے تو ہم لی مجھے سجدہ کر رہے ہیں جی ہے کی مطلب آپ سمجھ گیا؟ میرے ہے دی کہ یارہ ستارے برا ٹھنڈے ایک سورج پیو چند ایک اما یار سے دو کہ تیرہ دے تیرہ سجدہ کرن گے انہیں اک دنہ اندی شاہن ہونی وہ آخر وقت آیا مسر دے آپ والی بنے جدو والی بنے پھر انہا براہمان ہوتے انہا والدین سدایا پھر انہا جا کے سجدہ کیتا حضرت یوسف علیہ السلام خواب دی تعبیر پوری ہوئی سلام آناللہ ان کو دا پترو سی سجدہ قرآن دا سریا ہے ثابت ہو گیا سجدہ کیتا ہے انہاں تو لانتی دا پترو بے گجڑا آکھے بن گئے حضرت یوسف لہر لائن رب وہاد حضرت یوسف بنیادی سمجھ نہیں لگی معلوم ہویا سونیا جن یہ آند نے سجدہ تازی می ایک ہوں سجدہ عبادت بھابیوں پوچھ کر تیرے نزدیک سجدہ تے عبادت ہی کچھ ہے اسلام میں سجدہ اور عبادت ایک چیز نہیں <تصفح> <تصفح> بعض سجدہ عبادت ہے بعض عبادت سجدا ہر <تصفح> عبادت سجدہ نہیں ہے ہر سجا کی ہر عبادت سجدہ نہیں ہے موضوع آ رہا و شرک دا. اصل زیادہ وضاحت وہ تھوڑی میں چلنا ہر عبادت سجدہ نہیں کیوں رکوج کلو عبادت ہے ہر سجدہ عبادت نہیں کیوں حضرت آدم کو سجدہ ہوا, ہوا عبادت نہیں کیا है है? حضرت یوسف کو سجدہ ہوا لیکن عبادت نہیں معلوم ہوا ہر سجدہ عبادت نہیں ہر عبادت سجدہ نہیں سجدہ عبادت بندا ہے جس جسل اندر کی کہ ہو جے سجدہ کیا کرنا ہے یا اے خدا ہے یا خدا کا سمجھ لگی گل دی شریف کیسے لیے گا جس لے سمجھیں گا یا نہیں سے دار یعنی مطلب سمجھے گا کہ بے پرواہ کسی ایک گلیاز کی بادت آپ بن جائے گی کیونکہ کرک آ گیا تو عبادت ضرور ہو جائے گی سمجھ لگی یہ عبادت ہے میرے دوست یہ کوئی اجازت نہیں اللہ تعالی کسی واسطے د لمے بھر واسطے جائز ہوئی نہیں پورے قرآن ادیس چکو نہیں وہ وکھا سکتا اللہ تعالیٰ کسی بھی فرمایا ہوئے رسول دی عبادت کرو فلانے دی عبادت کرو فلانے دی نا نا نا عبادت صرف ہو گئی سمجھ نہیں لگ ایم آ گئی عبادت دی سمجھ آ گئی ہوں اگی آ اطاعت اتا اتاد کی ہے فرما برداری حکم من مننا حکم, ماننا. حکم, ماننا. حکم مننا پیچھے چلنا یا حکم مننا یہ دے کوئی ضروری نہیں کہ اگلے نو خدا سمجھ کے حکم منے ہونی ہے نہ باہ میں خدا سمجھے باہ میں نہ سمجھے حکم مننا جسے فرما برد حکم منے دا اگلے دا وہ فرما برداری کر رہا ہے فرما برداری بن جائے گی انگی تے عبادت کا فرق ہو گیا عقیدہ ضروری سی کہڑا خدا یا خدا دے دازی کرے تو پھر وہ عبادت بنے گی یہ حکم ماننا ہے ہوں باوے اگلے نو خدا سمجھے اگر خدا سمجھ کے فرما برداری کرے گا تو مشرق ہے اگر خدا سمجھ کے نہیں کرتا نہ خدا دے برابر سمجھ کے کردہ تو مشرق نہیں وہ ایک لمحے واسطے اجازت نہیں سی غیر دی عبادت لیکن اطاعت اللہ قرآن فرما رہے ات اللہ اللہ کا حکم مانو الرسول آتے بات سمجھنا بھائی یہ دس رہے یہ دس رہے اللہ جب فرما رہے اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو ومر من کم اور اپنے امر والوں کا حکم مانو یہ دس رہنے گل سمجھا جی یہ تکرار دس دیا اتہ تکرار دس دیا اتے اللہ تعالیٰ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا بہل امر من اور اپنے امر والوں کا یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی حکم ایسے نے کہ اللہ نے اتار دیے اور وہ اللہ کا ہی حکم شمار ہوگا کس کا اللہ کا حکام حکم, حکم, حکم شمار ایک ایسے نے کہ اللہ تعالی نے اتاریا نہیں سونے نبی سونے نبی حکم کر دیتا اللہ تبارک وادہ تو اس حکم کے بارے پوچھا نہیں اس حکم کی بات ہے کہ یہ حکم جو رسول کرے گا تمہیں وہ بھی ماننا پڑے کہ اگر یہ کہیں کہ رسول بس اللہ کی طرف سے جو وہاں آتی ہے اسی کو ہی آگے پہنچا سکتا ہے اور خود حکم نہیں کر سکتا تو پھر اتر رسول آخر ٹھیک نہیں رہنا آئے سب آئے سب اللہ سب اللہ اللہ یہی وہ مسئلہ ہے جو بزرگ ہمارے رسولی جین کہتے ہیں کہ رسول اشتہار کرتے ہیں رسول اپنے اشتہاد کے ساتھ کئی ایسے آم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دن انتظار ہی نہیں کی تھی پوچھے ہی نہیں مثال دینا موٹی ساری مثال دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینا حاج پڑ دینا آج میری مت پار دیش ادرت گال یا رسول اللہ آپ ہی کلے ہر سال آپ چپ رہے ہر سال آپ نے فرمایا جی میں ہاں کر دیا تو ہر سال گل کر سمجھی ہوئے آپ کی فرما رہے اگر میں یہ مطلب نبی ہاں فرد بن جا میں رب کو پوچھے باوے نہ بٹ پھرے گائن لانتی دس حضور فرمان نے اللہ بھی حرام کردہ میں حرام کرنا وا اللہ تعالی نے مکے مکہ شریف دے چیزاں ہرم دیا تہام کی میں محمد نے مدینے دیا حرام کر چکی ارض کی حضور یہ ایک بوٹری عام ہوں آپ نے فرمائی اللہ دکھا hmm. کوئی آواز انتظار نہیں کی کوئی گل نہیں پوچھی فرمائی ہاں اے نہیں اے میں اجازت دیتی جاؤ یہ پور جانوروں جو مرضی کرو ساڑو تو مرضی باقی میں حرام کر در ایک جیسی میرے آکا نامدار سلسلم کو دو ملے ہوئے اس نے جزی کی جو گل ہوگی اللہ کو رب فرما دیتا ہے حبیبا تے گا یہ سمجھ میں ہی دے اللہ وہ کیون آخیا کی فرمایا مئی اللہ۔ جو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ رسول کا حکم مانتا ہے وہ اللہ, اللہ کا اللہ حکم اللہ مانتا ہے یہ آیت اذنے کلی دست دیتا ہے نے کہ میرے حبیب نو کھلی چھٹی ہے جو اپنی طرفو کہہ دے گا جو میرے الو دےویں میں بھیجا تے پھر دےویں تے سمجھا جو بھی اسی طرح جی تے جی اپنی طرفو جو, جو دےویں سبحان اللہ میرا حکم جے اے بھی میرا سمجھا جے لیکن ایتھے اے نہ سمجھا جے کہ ایتھے جڑی گل کیتی ہے او دے وچ انہاں خاص اجازت لئیے نہ کلی اجازت جڑی دیتی ہے یہ کافی سبحان اللہ بندری لگی نہیں سبحان اللہ اذنے کلی اذنے جزئی واہ بھی تے سنی دا فرق سن لو ہائے ہائے ایتھے آکھے گا ہر بات میں اللہ سے پوچھنا نبی پر ضروری ہے اور سنی یہ کہتا ہے نہیں کئی گلیں ایسیاں نہیں ہونی کھلی چھٹی دے چھٹی سبحان حبیب پوچھے نہ پوچھے میرا مالک, میرا حبیب سلام. یہی مطلب ہے آپ کے شریعت کے اندر مختار کل سبحان سبحان اللہ اللہ, اللہ اللہ مختار کل کا کیا مطلب ہے اے نظام اے بات سمجھا ہوں ہے. اللہ تعالی جوڑی اے ایک ہر گل... میرے کو کر نہیں وہ پابند ہو گیا ایک ہوئے جن کہہ دخت مختار مجھد. مجھد. مجھد. مجھد. تو جو کرے، تیرا کرنا میرا کرنا تیرا دینا میرا دینا تیرا نہ دینا میرا نہ دینا جا میں اختیار دی دی. سبحان دی. اللہ اللہ کو جو کچھ کرے گا اصل تو ہی ہے سبحان سمجھ نہیں لگی یہ مثال ہے حقیقت سمجھا جی اس واسطے کہ اللہ تبارک اللہ تعالی کا معاملہ اور کائنات دا معاملہ ہے دا زمین آسمان دا فرق ہے وہ بھی سنتا فرق بتھیرے فرق نے میری گل نی سمجھی اچھا اکھا نال اکانا کیا اکانے وہ شان دل میری گل مانا اجازت پیار جن کرنے کلی قرآن پاک کی کہڑی آیت تو سابت ہوں مئی اس اللہ بلکہ امام، امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار نہیں کیبت کردہ اس بات نو کہ آپ سلسلم کلی لگی خیر اللہ اللہ اللہ> مقصد یہ آیا کہ فرما برداری اطاعت حکم مننا اطاعت کیے حکم مننا, مننا, مننا ہوں اللہ, اللہ تبارک و تعالی نے اتات اپنی اپنے رسول اطاعت کرو اللہ وہ کہیں اللہ رسول دی اللہ دی اطاعت کین آخے گا اللہ کی تات آخے گا جس وقت اللہ تعالی واہج بھیجے وہ فرماے کہ اے, دے اے حکم کر دے رسول کی تات کس لیے گا جس وقت ادروں نہ آوے حکم اس مسئلے کا آپ اپنی طرفوں فرما دیں کہ جا اے کر او رسول دو امروال گل سمجھا جائے تم میں سے امروال اتنے دو گلا ایک امروالے امر آدھے حکم نوکم فرما دینک تو مطلب مین کم کہہ کے اللہ تعالی کافرانتا کیوں کیوں لہذا, لہذا جن مرضی بادشاہ بنے اس دی فرما برداری دا دا کوئی لازمی کیونکہ دے فرما برداری امرالیاں دی حکم اچھا ہوں حکم والے علماء مفسرین دا اختلاف ہے حکم والے کون ہیں فکہ جنہوں فقہا ہے علماء ربانی حقانی ہے یا حکام حاکم لوگ سمجھ نہیں لگ لگتا اس طرح ہی کہ دو نے کیوں ایک حکم چلان چلا اور ایک حکم جان جانتے ہیں وہ جانے نہ دسمان جی ہاکم چلا کولتا کون سمجھ نہیں لگی اسلام کے فقی دین سمجھنے والے حکم شرا جانے وہ بھٹے ہومن اسلام کی حکومت نہ ہو جر بنیا پیا بیٹھ سمجھ نہیں لگی پر پکی پکیاں مارتے بٹھ آئی سا تو سن پہلو پوچھ لیں سن پوچھ دے آ جا کے پوچھنا تو صرف یہ ہوئی جی طلاق دے بیٹھا مولوی صاحب کی کرنے دے بیٹھا تو چنکنے میں جا بند نے ہوں چھڑکنا بجا وہ ہو جائے گی تو تر جائے گا سمجھ نی لگی نے یعنی دین کو جاننے والے حکم خدا نال یہ نہ نو خدا دے حکم دن پتہ نہیں لگ سکتا جہے آکم نے ایو نا پتہ نہیں لگ سکتا علم نہیں ہو سکتا اگر وہ نہ ہوکم خدا چل نہیں کیونکہ چلنا بغیر طاقت تو ممکن نہیں اسے واسطے پہل اسلام حکومت سنبھالتا سونے نبی صلی اللہ وسلم جہاد کرنا پیا نا وہ اپنا حکم چلاو رکھی حکم خالی جڑا نہیں اگر حکم دی گل سی حکما اور چلاونا چلاو چن کسی تو جلد توڑنا پہ توڑنے اندر اگلے نہیں آتے حضرت صاحب آلو مڑ حکومت اے چلے لے لو پلیٹ نےرشے اپنے ہاتھ چ رکھی تھی دسو کیا ہوں پاکستان دا قانون حکم جاڈے ہاتھ چاہیے ترفی خوش ہوئے پھر مسٹر جنا ماشا لان کے لیا کہ آج کسی دل واسی چلے کو دنیا ایسنا نہیں جانتی کہ ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے دیوار دیوار کا آت جہاں جی تخت جمع, جمع کا ہے اکبال کہ بادشاہی تخت بغیر جنگوں تو لڑائیاں تو ہاتھ نہیں نہیں آؤں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خط آپ نے خط مبارک لکھ دیتے سن بادشاہ کسی بادشاہ نہیں آخیا لاؤ سر کار تصا خط لکھ دیں نہ اگلے اٹھے نے سابام خون وگائے نے اگلے دا حکم توڑیا اپنی طاقت توڑ کے پھر اپنا حکم خدا رسول دا نافذ یہ دا, دا مطلب انہوں دونوں دا بڑا گہرا رشتہ ہے آپس حاقمو اکل ہیں وہ اکل دوے زمین جدو اقل بنڈا ایک تو ہی بنڈا کبھی اکلانے ٹھیک نہیں لائے سمبیا پاک جب ویک نبی رسول ایک آمد ایک نو دیں دیکھ ونڈ سونے بھی ونڈیا مل سکی پک بر بنیا نہیں تو تو وہ ہے بو بکری سمجھ نہیں لگی یہاں دونوں کا ایڈا گہرا رشتہ آلم ہاکم آلم نہ ہوا فراؤن بن اور حاکم نہ ہو مجبور تے, تے بے بس بنتے ایک کسی کھاتے نہ اوہ اگر کسی خاتے چند تو مڑ دون ہوتا ہے محتاج نے چلاونے شرع نبی ادلو انصاف نال۔ اس نو چلاو نو اگر محتاج ہیں توجہ دو لوڑ ہے کہ بھائی عالم چلاون چلاون. تے پھر کائنات کات تے انصاف تے رب دی حکومت قائم ہون سبحان اللہ! سبحان اللہ! سبحان اللہ! دی حکومت انصاف عدل والی قائم اگر ہوں تو اسی طرح ہوں دونوں جی ماں بےکار ہو جان وہ نہ منی جائے وہ سنی جائے وہ پڑھی جائے وہاں کی نہ سنی جائے موڑا فراؤ جافر لانتی ہوں وہی ہوں فراونی زلم چاہ جی تسریا میں نا. ساری بے وکوف قوم بڑے روکنا ووٹ دینی اپنا بڑے شوق ووٹ د شوق جاوے آدھی اللہ کدی بلہ آوں کیوں کے جے کلا نہ تو بلہ ہی سے ٹھیک ہے بجتے جانا یہ نشان ہی دستے ہیں کہ بزرگ کا کی اندر ایمان ہونا خیر بے وکوف قومیں لان تیو تو جی چلتی بگتی پی ہے سمجھا جی کی گل کر رہا سر شوکال جو ووٹ دیں نال پانچ سال قوم کا ووٹ دیں پتا نہیں لگتا ہالے بیٹھنا تطانہ ایڈی چھیتی بلی بنا لینا رب دلی بن دیا بندے میں وقت لگتا یہ لانتی پانچ سال پچھوں وی کل پھر پنجا سال ایک مہین جتر آیا رحمتا ہی رہتا تین میں دسا گا میں جب آوا گا تین پتا لگے گا کہ میں وہی کہ آ اس ود گیا کیا مراد تعلیم دماغ فٹ قسم خدا کی جدھر جانے پاگلوں جگ دیس دستا اللہ بنیا کی مسلمان اتنا فدو نہیں ہوتا یاد رکھنا منافق بے مان اتنا بے وقوف ہوتا ہے بے مومن بندہ اینا بے وقوف یار کہ وہی بندے نے وہی سارا کچھ پانچ سال گاہ کڈ کڈ کشے جان چڑائی <laughs> ہوں نہیں وہی پھر وہی پھر اٹھ ہے کہ نہیں تے نزدیک دسو کہڑا دم دم نال نہ چھتی پاک ہو کے آ جا دسو कि सारे अंदरों बहर पाक कर दें फिर हकूमत काबिल हो जाता मतलब इतने मुला भी बेवकूफ ने इतने पीर भी चगल ने इतने जिन्हू छेने वो अकलों फारे गए मेरे हदरत साहब फरमान फरमाना असा पेंड चा सुन दे सब पेंड वाले बड़े अकलाले हों شہر چاہے پھر سنیا بھی شہر والے بڑے آکے نا بھی نا نا اکل آ کے سوچا نا آن کے دیکھا ہر پاس ادھر ادھر پتا لگا نہ پنڈ والے نا شہر والے اکل والا ہوئی ہے جبی بالکل کیوں دین کی خدا دی رابری اللہ کی راہنمائی جب بندے دی رابری بندے بند بندے بندے کا گزارا بندیا مخلوق بندے کا گزارا رب جب راہ بری رب کرتا اکلے اقل جہی تیری ہے انہیں صرف انجیا بس دی گل سمجھی اے اپنیا سوچا نہیں او دے پچھے جب دے پیچھے تو انہیں پھر وہ رب کمی ہوا سمجھ نہیں لگی خیر باہر شوق ووٹ دینک شوق گالا کٹ د تو ہون سونے گل سمجھا جی آلما سے حاقم کا امر من کم تم میں سے جو امر والے ہیں کیا مطلب تم میں سے جو امر جاننے والے ہیں اور جو امر چلانے والے ہیں لگی گل اچھا ہوں جی حاکم تم میں سے ہوں تم مین کم جا کے نا وہ ہاکمان نے خلاف ہاگوا من لانتی پران پاک جو پڑھے آئی نہیں سر کم کیوں فرمایا فرما دے یہاں پر دو کرینے ہیں توجہ درا ہاں المر میں لام ہے اور آگے من یہ دونوں کرینے بتا رہے ہیں مسلمان ہونا ضروری ہے لہذا جو جی امر جاننے والا ہے حکم خدا کو جاننے والا ہے یعنی عالم تو وہ بھی تم میں سے ہونا چاہیے بے ایمان عالم عالم نہیں, نہیں بے اگر ہے تو صرف انہوں لغت یعنی جاننے والا اس معنی کہہ سکنا شریعت عالم نہیں کہہ سک نہیں کہہ شریت متارا اللہ, اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ دے حکم دے شریعت متارا خلاف چلے اللہ تعالی حلے جاہل جاہل کیا قرآن تو فرما ہے جانور گدا جی کتاب چکی سمجھ نہیں لگی تو عالم اس واسطے کسی بھی آل سنت تو دین چ جی نت تو علاوہ کسی ہوسلا پوچھنا جائز نہیں گناگار ہو جی سنت ہوکولی ہود با... کی نہ مرادوں سے ڈنڈی مار دے ادرو حاکم وہ بھی تم میں سے اور عالم وہ بھی الامر <تصفيق> منکم تم میں سے امر والے امر کو جاننے والے اور امر کو حکمرداری کرنی نو من ہاں جی لیکن ات سمجھا جی اہن چ رکھو اللہ تعالی دا حکم اور رسول دا حکم حقیقت فرق نہیں کیوں فرق نہیں اس واسطے کہ جی اس نے کلی رسول جو فرما رہا ہے رب تالت جان رہا میرے حبیب نے میرے خلاف گل کرنی جو کچھ نے دینا میرا دینا میں دے دے رہا میرا سارا کو لیکن جہے وہ دوسرے نے نا عمر والے انہوں واسطے شرط مشروط ہوئے کھڑے کی کہ اللہ رسول کے خلاف نہ گل کر حکم کرف کر گل سمجھی حکم خلاف کرقابلے آ جان گے پھر وہ بندے نہیں رہن گے پھر یہ خدا بن بن لگے جب تک اللہ رسول کی شریت دے مطابق یعنی کی مطلب یا شرعہ دا حکم ہوئے بیائیں نہیں ہو سنا یا شرعہ اجازت دیتی ہوئے کہ انہیں دی مننوے آئے گل۔ مثلا شریعتہ کیے جائز گال جیڑی گیا ہوئے مان لو مثلا انہوں میں مثال دینے والدانہ انہوں پانی پلا اوٹ چوکے پانڈا تو تھا توٹیا اے فلانی شاہ انہوں دیا استاد کہن دے پچھے دی پانی کرم کری منگو سل کر انہوں انہوں نے جائز کام سمجھ نہیں لگی <iqu qui> جائز, جائز کام کہڑے ہو گے خدا رسول حکم جیڑے جکرا گے او نجائز ایج رہے جہے ٹکرا گے اندر فرما برداری جی کرے گا تو گار ہے جی صحیح سمجھے گا تو کافر کہ مقابلے میں جی اسلے حکم آ رہا ہے ادھر ویخ رہے رب کا حکم ہے مسلا رب کہ جنا حرام ہے کوئی شیتان کی فرما برداری کرقابے کافر بھی مقابلے چلہ فرمانا جہی شاید تو اللہ تعالیٰ ڈکد ہے شیتان آ کرو جہی شاید اللہ تبارک وہ تعالیٰ فرماندہ کرو شیتان اتنا نہیں روکتا تو روک د یہ دا مطلب ہے شیتان تو شیتانی لوگ دے جو کام کرتوت ہے شیتانی توجو وہ سارے ہونگے دے کام ہونگے اللہ رشتے جب تو ہون گے ان گلا کے کام ہو مقابلے یا مقابلے تو ہوں مقابلے والی گل نہیں مننی والدین مسلمان ہو من آکھن د بے حجی کر بگرتی کر والدین چاہے مسلمان ہیں ماننا حرام ہے اور اگر والدین کافر نے تو آدھے پتر روٹی لیا جائید نہیں فرض ہو گیا گل سمجھ کیوں اتے پھر علحدہ کھڑا بابل بالوالدین احسان والدین کے ساتھ احسان کرو اتنے مومن کافر کا نہیں آیا باوے مومی نے باوے کافر تینوں نیک سلوک کرنے دا حکم تو آمد تیرا آمد آمد ہے تیرا فرض فرد بڑا ایک حکم ایک کام ایسا ہے جڑا شرح جائز کیتا ہے گل سمجھا جی شرح بعض ایسے شخصیات ہیں کہ اگر وہ کہہ دین تو اس لیے لازم ہو جائے شرح آخری لازم ہو گیا والدین جائز کام ہے جائز کام میں ہے ہل والد کہہ دیتا ہل وا ضروری ہو گیا لازم ہو گیا نہیں کرے گا تو نہ فرمان جہان ہوں اتنے یہ نہیں آخان گے والدین شرح بنا والن شرح نہیں بنائی شرار اللہ بنائی جلا شانو لیکن اس بنائی اسی طرح کی ہے کہ والدین باوے جیویں مرضی ہو لیکن والدین جمع جی حق, حق نے, نے انہوں دا حق اس انصاف والے رب نے حکمت والے رب نے انج رکھ دیا کہ ہوں اگر دے تو تیرے واجب ہو گئے جہا حکم بلائد لازم نہیں جہی گل لازم نہیں پا آخے واجب نہیں والدین آخ عام آخ واجب نہیں استاد آخب عام آخے واجب, آجب آجب واجب نہیں پیر آخے واجب کیونکہ جہاں دا حق و جائے گا جی سمجھ نہیں لگی حاکم لگ اسلام, اسلام ہوے حکومت اسلامی وہ جیویں شرط لگی کلی ہے مین کم سمجھ لگ حکومت اسلامی ہوا کم اسلام تین حکم کر دینا مینو حکم کر حکم اگر او نہ کر سڈے لی جائز سی واجب نہیں سی جدو کر دے گا لازم ہو جائے ادرت سید امام ابو ال جوینی امام الحرمین رضی اللہ تعالی نو ایک بہت بڑے امام غزالی دا استاد نے امام غزالی رحم المام گزالی استاد نے امام ال ہارام آخر سن حرم مدینہ دے حرم مکہ دے امام سن دو دے وہ سخت دے امام غزالی رحم اللہ دے دور امام ابول مہالی جوینی آپ اپنے گھر شریف دے اندر کپڑے بدل رہے سن باقی کپڑے پا ل کمیس رہ گیا کمیس پاون والا ہے سلوار چاد, چادر وغیرہ جو بھی پاندے سنو پا لئی ادھر حکم آ گیا کہ آپ کو حاکم میں وقت بلا رہا ہے اور کیونکہ حاکم مسلمان اسلامی نظام سی ہا کے مسلمان سن مرتاد نہیں سن بےان نہیں سن لانتی نہیں سن والے انگریز دے قانون نظام والے نہیں سن کوفر دے قانون چلاؤ والے مرتاد ہوں وہ ہوں جناب نہ امام جب پتا لگا تو پیغام بھیجا بھائی آپ کو حاکم وقت بلا رہا ہے اسی طرح پچ کے محام دیبار گاہج پہنچ گئے انہیں پوچھا حضور اسال فرمایا اللہ اور رسول اول امر من اور آپ ہمارے انل الامر ہیں مجھ پر ضروری ہو گیا کہ اسی وقت آدر ہو جاؤ اور یہ ہوئی لوگ جیس لے حاکم خدا رسول دے خلاف کم کردے سن گل کردے سن کہ جا کے دے صدہ متھےچ وج کے کہ اگلین واقعہ ہے تو خلط کم کیتا ہی کہ تو حرام کیتا ہی تو راب دا دشمن پہ بن دا ہے نا پرواہ کرنی پھر جو مردی انہیں دو میں کام پورے اطاعت بھی پوری گل سمجھے جیسے اور نبی پاک سرکار دی شریعت متعارہ دی تبلیغ فرض بھی پورا <سؤال> <سؤال> <نیسا ملنگی. سؤال> دونوں فرض پورے یہاں پتا لگ اتاہ مطلب اچھا فرق الامر امرے کو اگے ہے کہ <سؤال> <سؤال> پھر تیسرے درجے چھ کے رکھا رکھیا ہے وہ علاحدہ رکھنے کی حکمت آ گئی سمجھ کہ <سؤال> <سؤال> ایسے کام جو شریعت جائز کرتی ہے شریعت واجب نہیں کیتے کیونکہ اگر شریعت دا واجب تو تے یا, حکم اللہ دا یا رسول اگلے کا حکم کم آخو گے سمجھ نہیں لگی اگلے کا حکم آکھنا ہے کہ شرح نہیں وہ لیکن جدوں جدو کر دیں گے جائزے واسطے کرو نہ کرو لیکن جدو آلم آلم عالم شریعت رسول جاننے والے نہیں سمجھ لگی سبحان سبحان اللہ اللہ. اللہ. اور یا تاکم حاکم یعنی شریعت رسول کو ماننے والے اور جاننے والے وہی ماننے والے چلانے والے چلانے والے چلانے والے یہ جب حکم کر دین ہوں وہ لازم ہو جانا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا ات حکم مانو کا تو وہ امر ہے حکم ہے اللہ دا حکم ہے مانونا کہ اللہ دے حکم نال ضروری ہو جندی. زیادہ جاتی ہوں وہ واجب ہوگی سمجھ لگی گل اس طرح واجب ہوگی لڑ میرا وضاحت ہوں میں پیچھے چلنا کہ عبادت صرف اللہ کی سی نہ رسول کی سی تے نہ کسی اور لیکن اطاعت اللہ, اللہ کی بھی جی جی رمدر... آ گئی والدین لیکن یہ شرط رکھا گیا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے نہ آن جی اللہ رسول اللہ کے مقابلے چانو حکم حرام سمجھا جی اگر وہ صحیح سمجھو گے تو کافر ہو جا پھر تسا مشرق بنا لیا پھر یہ شرک شرک شرک اندر شرق شرق ہو گیا گیا فرما اللہ دے. مقابل بنا لیا. دار مم. بنا, مم. لیا. بنا لیا تو حرسے دارجنا نہیں دا. دار سمجھ نہیں لگی ہوں سویا عبادت اطاعت دا فرق تک گیا کل ایک تے عبادت چقیدہ خدا سمجھن دا یا خدا دے برابر سمجھن دا بول سمجھ دول گئے جی دوسرا کہ عبادت اتادت کسے واسطے اجازت ہے ہی نہیں لیکن اتہادی اجازت ہے لیکن شرط نال ہے کی شرط ہے اللہ رسول کے مقابلے نہ اللہ دقابل رسول تے اللہ دے جو نہیں سکتا. لیکن گل نہ ہو شریعت خلاف ہے تو پھر وہ اگر ش! اگر منے گا تو گناگار اگر صحیح سمجھے گا تو سمجھ نہیں لگی جا رہے حضور جوڑے پاک دا صدقہ کاش لیکن ہوں ہے قدر قدر شاء قسم خدا ہوگی گلوں کی تسا آخو بس بھائی اصل ہوں پاسے جان دے نہیں کوئی جڑ جائے گا تینوں تو آکھے گا بس آج آ جا میرا موضوع ہے یار شریف اج میرا موضوع کتم مزا لینا مراد جی کوئی توحید شرک کا چھڑ نے تو آپ مشرق بنے بیٹھے تک تو سچی دسیا جی یہ ہوئی شرک تو عبادت وزاط کسی کو اللہ تعالی دا دتا فیض فضل سمجھ لگی یہ گلوں قدر کرو قدرے نہ بنو لہدا قدر کرواد کا مسئلہ سمجھ فرق عبادت کے اتاد کا موٹا موٹا فرق دو طرح دسیا کنہیں دسیا کہ عبادت آستے ضروری ہوں اگلے کی جی عزت کر رہے ہو تاظیم کر رہے ہو جس کام اس عقیدہ بھی نال ہوئے خدا دا یا خدا دے برابر دا اگر یہ عقیدہ نہیں تو عبادت باہو سجدہ بھی ہوگا دوسری گل اطاعت جڑی اتات جی وہ عقیدہ ضروری نہیں اگر ہوں اتات چار حکم مان رہا انہوں خدا یا خدا دے بربر پہ منتا تو پھر شرک عبادت پھر سابت ہوگی شرک ہو جائے گا جی نہیں سمجھتا بندہ سمجھ دا خدا دا. شرک, شرک نہیں مثلا خدا نہیں شرک شرک لیکن اے تھے خدا رسولہ نو بس رکھ کے کیونکہ آپ کی ذات شریف جیڑی خدا آنے مقابلے آ نہیں سکتی دوسرے آ نے خلاف حکم اللہ دے حکم مرضی خلاف حکم کردے بھی ہے کرتے بھی ہیں ہوں جا حکم کردا رسول دے مقابلے شرح دے مقابلے شرح دے خلاف تک تو اگر کرے گا تو گناگار اگر صحیح سمجھے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک, ایک روایت حدیث بخاری مسلم دی سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پاسے صحابہ دی جماعت گئی چند مندر کرام کٹے رستے چھیاں کٹیا کر چلو اگ لاؤ اگ لا گئے چلو چال مارو میں جو تا امیر ہوں چلو چھاڑ مارو ہوں سوچن ٹائپ ہے لگے اگ تو بچنے خاطر یہ اگ س یہ کیا ہوا یہ اللہ رسول دا حکم نہیں ہو سکتا یہ اپنی طرفوں کا کہہ ایسا نہیں یہ اللہ کی شریعت جائز نہیں ہو سکتی انہیں خیر اپنی سوچ سوچنا سوچ کے بھائی یار ایسا جانم تو بچنے ہزور نہ لگیا آگے سٹ دسا نہیں من جب واپس سرکار کو گئے نا تو انہیں جا کے ساری کہانی دسی بھی حضور آ گل ہے آپ نے فرمایا جی تصویر چھال مار دینا نہ تو قیامت توڑی آپ نہیں تھا نکلنا مطلب پھر حضور نے فرمایا لا مخلوق خالق اللہ کی نہ فرمانی میں کسی کی تات نہیں اور لگی جی. یہ اتنے لانت پی کھڑی ہے جی جا کے ملا جائزے نے جی جا کے ہاکم جائزے پڑھائی سکول سلوٹ ہے یس سر آخنا ہی نہیں انہیں گال کی کھی آ گو سر شراب پی مراد مسلمان لانسی ایڈا لانسی بننا حضور دی شریعت باہر نکل امت تو باہر نکل میرے حضور دی امت ندنا ہوں سمجھ آ گئی عبادت درک بے بے اللہ بے ہون میرا آخری گل کر کے مکا دینا فرنگیاں کافر مسلمانہ تو یہ مطالبہ نہیں کیتا کہ ساڑی عبادت کرو کی پتا سی کہ عبادت بنتی تاجنا پوے سانو خدا سمجھنا یہاں مارنے سانو چھتر یہ وا تریہ خدا لکھ دی قوم ہوتی تو مان لسلم بننا کون سمجھ نہیں لگی سچی دسو تنگریز کروڑوں روپئے دے وہ آ کے مجھے خدا سمجھ نہیں بول بول بولو بولنے پتر آ کے خدا سمجھ سی گیڑا کٹ کے آیا ان میں مشرق ہو رنگج کرا گا یہ مولبی بھی مولبیاں کا بھی بےت نہیں کھولنا فقیران جانا جانا کی آئے آئے انہیں آئے انہیں آلے پاس. حکومت میری میں خدا دی کرو میں ہوں بھی افغانستان میں کل پٹان دسن سنیا مساجد ہم بنا دیتے مساجد کتی پترا اگریزا گوریا سورا جوڑے دل لکھ نچا حضور دے گلام تیرے کوئی نچ سکتے تینا دکان نے جی مرضی پیا نچا باندر باندر ہوں نچنا تر کم تر کم سکول ہوں تر چیز سکھاؤ نے جا کر چوتھی امریکہ نک بڑھ دیں قسم خدا ایک بےمانی سکھا بگائرتی سکھاؤ انگریز گلامی سکھاؤ کیوں بےمانی بغیرتی پہلو سکھاؤ اس واسطے سکھاؤن کہ جی غیرت ایمان والا ہونے ساری غلامی کرنی قدم پہلا ایمان شک غیرت گیت شک لے اگریز گلام بنا دے چلٹ کہ قانون ہے تیری چاہ رہی وہ چلا مسلمان بئی تین پتا کہ خدا رسول مسلمان میں مسلمان کے نزدیک صرف اطاعت جائز میں ہو سکتی ہے نجائز جائز نجائز شوراب ہی نہیں ہے غلام جو بن گیا غلام جائز نجائز تھوڑی ویکد جب گلام نوکم ہوئے آکا دا چلے کروالا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کیوں پتا میں گلام میں اپنی مرضی ذات ذاتی جد قبضہ قدرت چ میری جان ہے مسلمان مسلمان عقیدے کے اعتبار سے غلام صرف اللہ کا ہوتا ہے اور رسول بھی رب فرما دیتا ہے میرے رسول دا حکم میرا باوے اسلے میں حکم بھیجا کسم اسدی جبزہ قدرت میری جان ہے اگر اللہ تعالی فرما دینا میرے رسول دا حکم نہ منیا جائے چر میں نہ بھیجا بھائی جنہ چر میں اتوں حکم نہ بھیجا ایسا نہیں بننا پر جب فرما دینا میرا دینا چننا میرا اتے توحید بھی اور عظمت رسالت توحید و رسالت مجال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ ایک سمندر کا کترا دوسرے سمندر میں آنے دوں لا جب کے جام اتوں سرکش ہی نہیں ہونی توحید بیان دیاں رسالت نشان شان نہیں گھٹا گا۔ رسالت دی, رسالت دی بیان کر دیا توحید فرق نہیں آن دیا افرات و تفرید دا شکار نے اجلانتی لوگ اللہ جو کوئی توحید بیان کرن لگ دا ہے پھر اس اوہابی دا کام میں اونا دے مذہب چ توحید ہونا چیر نہیں بچ دی جنہ چیر نبیاں ولیاں دی شان کٹا ہونا مکا ہونا تڑویں تنقی سے شان رسالت اور تنقی سے شان تنقی سے بیا سن لائے میں ایک جملہ ج عباد اللہ بازام تحفظ توحید اللہ یہ فاصلے فرق ہے اتنے آرک دالا بڑے بڑے گمراہر ہوئے دنیا کا فرق جدو کریں گے آنا کہ توحید کی حفاظت کرنے گانیاں وال بند کی شان کٹائی جان کٹائی جانا دے تھڈو مکا کے رکھ دینا <سؤال> یا مقام جا کھلونا یہ ہے وہ سمجھ نہیں لگی آ کے فرق ہوتا باقی فرا کے بالا شیخ اسان الحمد للہ کار یہ رکھتے اصل نے توحید اپنی تھان تے اور انا دی. انا دی, انا دی توحید تو فرق نہیں لیا اور وہ تود ان تازہ سمجھ نہیں لگی اگر کوئی کرد لانتی لانتی سوچ ہے اپنی جی ورنہ اے ایک دوسرے دی زد نہیں مقابل اس طرح کہ توحید اور تعظیم جڑی ہے یعنی اس طرح مقابلے چ جان کہ تود کی گل کرو تو آخو ہوں تنقید ادھر تازیم جہی وہ جائز نہیں رانی راجی تازیم جہی ان دی گل کرو تو آخو تو جائز نہیں رانی را اپنی تھان سے دومے براہ ہوں آیا سونے اتحاد آسوں مسلم دیکھ لیا انہیں عالمی حکومت بنائی عالمی حکومت جس کو کہتے ہیں یو ایم متحدہ اس عالمی عبادت نہیں بنائی عالمی عبادت نے بنائی ہے کوئی ہر کوئی آپ اپنی عبادت کرے سب کسی نو نہیں سب کا عبادت کیتی جائے واپسی اپنی جائے بریلوی اپنی کیتی جائے ہندو اپنی کیتی جائے سکھ اپنی کیتی جائے ہر کوئی اپنی اپنی عبادت کیتی جائے عبادت اپنی کر لبے حکومت ساڈی ہووے او حکومت دے خلاف ساڈی حکومت نو نہ مننے اقوام متحدہ ائی یو این او ویک اقوام تو اکھے گا سارے ہی بیٹھے نے او بیٹھے سارے نے منیندی سارے دی کدوں ہیں سنجا نہیں منیندی او چلیا بے شک اپنی چ کوئی ایک مسلمان بھی ہے مڑ ساڈے تانت ہی ہو جی ایسی مشرق نہیں تو ہو پتہ نہیں کدو ہابی نک تیری مہربانی تر شرک جڑا ہے لگے گا نا اگلے دن میرے کو سعودی والے تو حکومت اے مشرک نہیں میں منہ چاہے سعودیا نمجے میں خدا واگ میں آڈاواں تیر منہ چودیا مشرق آ کے میں آرے منہ چکاوا جس میں جس میں گل سو اقوام متحدہ کا چارٹ پڑھیا جی وہ چارٹ پاتے چلا کے چلو سعودیا سعودیا جدو حکومت ملی ہے یہ سعود حکومت سعودیا بنی ہے جب تینوں اس لیے پتا یہ کن بنوائی یہ آپ فتح کیا مسلمان ترکیاں تو ترکی مسلمانوں تو یہ کھوئی حکومت یا اگریزاں کھوئی سک جدو کھوئی لبن ابدلوا دا دور سے محمد بن سعود جاڈا جد پہ ابن سعود ابن سعود ابن ابدلوا دا مذہب سی دی حکومت وہ حکومت دا پکا سی یہ مذہب سی کا دا ہو گیا اتحاد نیولے دے کا کر لیا جت آ مکے شریف چڑھائی کی شریف ہاکم ہوف کا ہوتا سن شریف مکہ وہ پھر شریف مکہ جڑے سن وہ آن کے وہ پائے ان کو غلطی ہو گئی تھی وہ پوج گیا بدل جی بندے نہ واہ مارے مسجد کافی شہید کی نقصان کیتے مسلمانوں نے حضور دودھ پاک نام سے چلے گئے وہ خیر پچھو جہی حکومت سی نا دی کی جی وی مرکزی حکومت سی وہ سی روم سلطنت عثمانیا جیسے نا ترکان دی بادشاہی وہ اصل مرکز کتنے سی <تصح> <تصح> روم, <تصح> <تصح> روم. جان اٹلی ہے وہ ابھی بیٹھے سن ان پتا جب لگا نہ تو انہاں پیچھے پھر فوج بھیجی دے حکم کی فوج آئی انہیں آن کے بار پی وٹ وٹ سٹ سو مار کے پھر حکومت دوسری مرتبہ نا وہ حکومت تھڈو مکائی سلطنت عثمانیہ تھڈو ختم کیتی وہ برطانیہ نے آتی جتان کی مغلوں کی مکائی سی مغل دی حکومت کن مکائی سیزر اسمانیا دونوں کی برطانیہ آن کے مکائی گل سمجھا جی جس لوگ برطانیہ کی مک یہ لانتی نہ رلے سن کیتی سی بغاوت یعنی یہ نہ رلے سن برت اگریز برطانیہ رل کے اے مشرک نے مسلمان یہ ہزور نکار دے کوئی یارسولہ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ اے واجب قتل نے اتحاد کرو نہ کرو ہے تصدیق ہو گئی میرے سونے نبی دے فرمان دی جڑا دید بخاری مسلم جی. آقا نے فرمایا جب <تصفح> نے فرمایا اہلل یخلو نہ آہل اسلام جد آؤ نہ اہلل اوتھان ہزور نے دی نشانی دسی سی فرمایا دی نشانی یہ ہوگی مسلمانوں مارن گے کافران چڈن گے تصدیق ہو گئی میرے حقاق برطانیہ سلطنت عثمانیہ مر رہی ہے یہ مشرق نے تھوڑا ہو گیا دی توحیدیاں کی, کی کلر میں بیٹا آخنا یہ اللہ اللہ شرک نالوں گٹ کبھی اے ابن ابد الباب عبد الرحمان معلوم ہی نہیں یا تنقید بارل ہے آ جا خدا دا بیٹا آخر شرک نالوں کبھی زیادہ نہیں گھٹ کبھی ہے. شرک نالوں گھٹ کبھی یعنی اے فیزاد ہی شرک نہیں हुँ. خدا دا بیٹا آخر شرک نالوں خیر دا اتحاد جڑ گیا آپس ایک نو کی چاہیے سی حکومت دوسرے نو نواں مذہب آپس جڑ گیا اتنے حکومت قائم ہو گئی کر لیا یہ حکومت جی ہے قائم کی میں انہوں نے آخیا میں لکھا سات شکا لکھے دیا جای سو پندرہ چیز سو برطانیہ کا سعودی کا معاہدہ ہوا آخیا سے پہلی شرط کہ میں تا بادشاہ بنے گا تاری اولاد جہرا تا شہزادہ ہوگا وہ بادشاہ بنے گا. لیکن شرط گی کہ برطانیہ حکومت نہ دسو خدا رسول برطانیہ دے خلاف نے کہ برطانیہ دے تسری دسو خدا رسول رو بندے بڑا پٹھا نا گال سنی پاسیا سنیا ہو سکتا کہ لڑکے سنیا ہوٹھا سمجھا جی میرا مرضی کر دیا خبرواد یقینی سمجھ لگی گا جناب جی گل سمجھا جی کی ہویا معاہدہ ہویا شک کی رکھی گی پہلی سات شکا میرے کو پہا نے سات چ بلکیا انکشاف رسال چپی سارا جی پہلی شک کی رکھی گئی اللہ رسول اللہ خلاف ہے خلاف نہیں یہ اللہ رسول دے مطابق گل ہوئی یا اللہ رسول دے خلاف ہوئی شرک فرتا ہویا یا दूसरी गल दूसरी शेक में चेह रखी है सुनो कि तुसा जिना भी इलाका है, है इसकी जमीन ना वेच सकनी ना हेबा कर सकनी ना, ना रहा रख सकते जाकर सऊदिया को रकबत खरीद करके विखाओ करोड़ रुपए मर, चलो मरले का चल लो करोड़ मरले का जंगल च جنگل کروڑ روپیہ مرلے کا خرید کر سرمایا نبی پاک سکار صاحب جانا اتنے باہر کے کافر تو زمین آزاد کرا کے تو مسلمانوں ہزور چھڈ گئے ہیں یا کسی کافر چڑھ گئے <سؤال> سلبابی لانتی پوچھ لانتی تے آت ویچن نہیں دین ویچ نہیں سکنا ہوں اے اللہ رسول دے مقابلے منی من کھڑے یا اللہ رسول دے مطابق گے مقابلے چنی کھڑے مشرقہ ہو مشرکہ دیں اگتے ہیں وہ مشرقہ جدھر دے اتوے آلے شیخ جا ابدل باب نزی وڈا سی اندرسل آلے شہ جا محمد ابن سعود سے آلے ہاں جی حکومت والے آدھے تو مسلسل آدھے سارے مسلے چوں نہیں آنا تو وہ مل ج مسل کی نے انہیں مسلے صرف یہ ہوئی نے رسول اللہ کے دربار سے گیا شرک ہاتھ لا جی شرک پتھر چکن لگا شرک چمن لگا دین حکومت اجازت دیتی سارے مارو سانو کی حکومت فرق پہ تسی آکو اے شرک اے شرک جی ساری حکومت سن آکی اہدا کیتی بیٹھے ہاں ایتھے اتوں دا کوئی کتی رن کا پتر متوا جا ہرامد کا پیر جہا اتنے پہ جی دربار یہ گل اتے کیوں نہیں کرتا چیٹا جو مشرق ہوا بائی کا قران کھول کے اگے چڑا رکھو قران ایک سے آیا ہے میت وللہ منکم فینعو اللہ, اللّہ है. کہتا ہے جو تم میں سے ان کو دوست بنائے وہ ان میں سے اور یہ خوب... برطانی امریکہ والے خود کہتے ہیں ہمارا بہترین دوست سعودی ہے کتے آ بھونکدا نہیں ہے بولدا نہیں ہے وہ ہند ہمارا نہیں ہے ہمیں صرف مذہب وہ جو ہمارا پیو دے گیا ہم خدا رسول کی شریعت کو نہیں مانتے ہم اپنے پیو کا مذہب مانتے ہیں وہ جو دے گیا ادھر بولیں گے سڈے پیوز شریعت دا معاہدہ ہو گیا انہوں نال دڈے بزرگ معاہدہ انہوں نے چھڑنا سانس نے چھڑنا تھی سونے یہ سرک جڑا کر رہے نے رہا بولے گا میرے پیر میرے دربار دربار ٹور پہ مشرق مشرق باقی جو کو شرک ہو رہا حکومت گا امام اعظم ابو, دن دن ابو امام اعظم تو صرف محمد ال رسول اللہ مسٹر so جناد آزم ہوئے قائد آزم دانا تو امام آزم کا لفظ باقی آزم وہ شرکے تو چور کتی رلی کڑی کوران کھڑی کتی چور رلی کھڑی رلی کھڑی تو سویا اتا پاسوں کرو میری یہ سکول سکول دا مقصد کی ہے نوکری فرنگی لارڈ محکالے نے کہا تھا ہمارے سکول کھولنے کا مقصد یہ ہے نسل ہندوستانی فکر عمل میں انگریزوں تاکہ ہماری حکومت چلانے کا کام بے بس تو یہ سکولی اللہ دے برابر اللہ دے برابر مقابلے و جڑا سور ہے چھتر ہاں پھر ہے بھی ضروری اسلام خدا رسول دی اطاعت دی گل کرو تو آدھے نے آپس آدھے جی ذرا گسا چا کرو تو سہی چکو سی سیدھی چا سنا تو آدھے دجل کر سمجھ نہیں لگی با نے با شاعت. با شاعت. تو یہ مشرق فتاعت ہے یہ شرک فتاعت ہے یہ ہوں اس عبادت وکری وکری کر رہے ہیں اتات کٹھی سمجھ نہیں لگی با با تھی با تھی عبادت تھی واسطے ہو وہ مسیح وکری مسیت وکری ایک دوجے پیچھے نماز نہیں پڑھ گے دیشا، دیشا، لیکن انگریز دے سارے کو انگریز دے قانون مننے سارے وہ میرے بھائی ہوتے نے عجیب گل تے مشیت موڑ بھی آریائی حرام سور <laughs> وہ بھی مر تھا شیعہ مرے ایمان بگاڑے اپنے گل سمجھی سارے آخ سارے آخ گے مور تار مریا شیعہ مرے تھانے شہید کچہری ایک دو میاں کوفر شرک ان کرائی اس اپنی تعلیم دے ذریعے کہ صرف تا میرے رب نے قرآن فرمایا محبوب اے مومنو اگر یہود سارا کی مانو گے کسی فریق کی تو تمہیں کافر کر دیں گے جیڑی میں تقریر کر بیٹھا جہی گل کر بیٹھا یہ شرائی اس آیت پاک دی جو باقی ایس طریقے نال ہونا ساتھے تو شرک کفر کرایا عبادت رائی نہیں اطاعت اتائی عبادت دے واسطے کہ عبادت نہیں اچھا جب انہاں نے دیکھا بھی اتات تو ہوں ساری ہو ہی رہی ہے نا ہوں انہوں نے آخری صرف ایکو کام کرو جو عبادت بھی کرانی ہے نا تو کرو اطاعت والے پاس آؤ حکومت قانون بنا کے پھر کرائی جاؤ کرائی جاؤ پھر آکے کی کریڈر ہوں کی رکھ دار فوٹو عبادت خانے ایک ہندو مندر سکھان کا گردوارا عیسائی کا گرجا مسلمان ہم قانون تعلیم لو بڑھ پڑھا رہے مہول پڑھا جا پوچھیں گا پھر تمہیں پھر مجبوری جو سن لے ہوئے اسلام جدو حکومت سنبھالتا ہے وہ بھی کافر عبادت پہ اپنی رکھ لو تا کرنی اللہ! اللہ! فرنگی نے اسلام تریقہ سیکھا اسلام, اسلام, اسلام, بڑا بڑا اسلام جدو حکومت قائم کرتا نا کوفر علاقے آتا ٹھیک ہے اپنے گرجا تو گرجا رکھو چرچ اپنا مندر مندر رکھو لیکن خبردار جہرا قانون اسلام کا مننا پڑنا اگر ہزور قیامت ساڑے دن کہہ سکنا رابع سان کونی تھی جی مارے گئے گل نی سر اچھا ایک یہ کرو اتنے بھائی اپنا فاروق صاحب گلام سم صاحب فاروق صاحب اتنے مدرسہ قائم کی کھڑے نے تو پہلے بھی میں عرض کر گیا سا کہ اپنا کسی دوست سال مہینہ لا کے آپ طے کر کے اپنے علاقے کا یو کرو جہاں علاق ادھر ادھر سڈے والے اِس فیکٹری والا ہی بیٹھے سارے کون کہ اتنا اِن جگ دے بچے سانب لیں آپ اپنے علاقے اپنے بچے خود سانبو اور وہ سانب کا یہ بھی طریقہ سکول فیساں دیں سو اتنے فیس نہ دوں ان فیس نہیں اتنے اپنی ذمہ داری سمجھ کے جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی منتخب کر کے مہینے کتاباں خالد صاحب اخالد خالد بھی صاحب ٹیکس لے دے اتنے بنایا ہاری روڈ دے. ٹیکس لے دو نا جی. یہ پڑھنے کام کے تب لگے بس اشارہ کافی جی سر چلو